امبیال مسلا تو تسلیم اور اولیاء صالحین کی قبروں کا قصد اور ارادہ کرنا دعا کے لیے اپنی دعا کے لیے اپنی مصیبت اور تکلیف ہو کے وقت میں یا دوسرے اوقات میں اپنے لیے دعا کرنا یہ بدات اور شرک ہے بلکہ درباروں کا اس طرح قصد کر کے جانا جو ہے وہ اس طرح سمجھا جائے گا جیسے کسی بت کی طرف لات اور عرضا کی طرف جا رہا ہے اس بات کے رد میں سب سے پہلے میں صحیح مسلم شریف سے ثابت کروں گا کہ درباروں مزاروں کیا عام قبرستان جو ہیں مسلمانوں کے مومنوں کے ان پر جا کر کھڑے ہونا ان کو سلام کر کے اپنے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے پھر دعا کرنا یہ مستعفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ابن تعمیہ ستائیسویں حصے میں جگہ جگہ یہی لکھ رہا ہے کہ کھڑے ہو کر درباروں مزاروں پر قبروں پر اپنے لیے دعا کرنا یہ بدا اور شرک ہے یہ کوئی ثابت نہیں ہے صحابہ سے میں مسلم شریف کی حدیث سے ثابت کروں گا کہ مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور امت کو حکم ہے صحیح مسلم شریف میں اور نسائی شریف میں اور ابن ماجہ شریف میں یہ آیا کہ جب قبروں کی زیارت کے لیے بندہ جائے مومنین کی قبروں کی زیارت کے لیے اس وقت سلام اس طرح کرے مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں السلام علیکم احلت بار من المینا ول مسلمین و ان شا اللہ بکم لا کم نس اللہ لنا کہ سلام اس طرح کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبروں کی اجازت کرو تو سلام اس طرح کرو السلام علیکم الدیار من المؤمنین والمسلمین اے مسلمانوں مؤمنوں اس گھر میں رہنے والوں تم پر اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی ہو وہ ان شاء اللہ اور بے شک ہم اگر اللہ چاہے گا تو تمہارے پیچھے آنے والے ہیں اگلے الفاظ جو ہیں ان کو سن کر آپ معلوم کر لیں گے کہ اپنے لیے دعا کرنا بھی وہاں پر سنت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان سے ثابت ہے اللہ! اس میں لفظ مسلم کے یہ ہے نس اللہ لنا والا کم العافیہ ہم مانگتے ہیں اپنے لیے لنا والا کم اور تمہارے لیے عافیت اب آپ خود اس پر غور کریں نس اللہ لنا ہم مانگتے ہیں اپنے لیے یہ پہلے ہے زیارت قبور کبور کے لیے جو دعا مسلم شریف میں بتائی گئی ہے اس کے الفاظ یہاں پر یہ ہیں نس اللہ لنا والا کم کہ ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے آفیت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آ اپنے لیے دعا مانگنا قبروں پر کھڑے ہو کر اپنے لیے دعا مانگنا یہ عام مومنین کی قبروں کی بات ہے یار انبیاء اور صالحین کی قبروں کا کیا عالم ہوگا وہاں پر کیسے شرک اور بدت ہو سکتا ہے جب عام قبروں پر جائیں تو بندے کا دل اللہ کے ساتھ خالص ہوتا ہے اور وہاں پر پھر یہ دعا کا طریقہ بتایا گیا کہ اپنے لیے ہم مانگتے ہیں اور تمہارے لیے مانگتے ہیں تو بتاؤ امبیا اور صالحین کی قبروں پر پہنچ کر کیا ادھر اپنے لیے دعا مانگنا شرک ہو جائے گا عام قبروں پر مانگنا سرکار کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم کی حدیث مبارک ہے اور انبیاء اور صالحین اور خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر پہنچ کر دعا مانگنا اپنے لیے بدت اور شرک یہ کہاں کی بکواس ہے اور مسلم کے اور الفاظ سنیں مسلم کی اور روایات میں یہ جی آیا وہ یرحم اللہ المستقمین اللہ ہمارے تمہارے قبرستان والوں اللہ ہمارے اور تمہارے اگلوں اور پچھلوں سب پر رحم فرمائے ادھر تھا نس اللہ لنا ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے معلوم ہوا قبرستان میں جا کر اپنے لیے آفیت کی دعا کرنا سنت تو سبحان اللہ یہ خبیس کہتے ہیں اپنے لیے نہیں مانگ سکتے ان کے لیے مانگو کہ یہ بخشے جائیں اور یہ فلان ہو جائیں یہ فلان ہو جائے اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتے اور میں آپ کو یہ ثابت کر رہا ہوں کہ اپنے لیے مانگنا خود مسلم شریف کی حدیث میں ہے نسائی کی حدیث میں ہے ابن ماجہ کی حدیث میں ہے اتنا اندھا ہے ابن تیمیہ خبیص اس کے سامنے سب کتابیں کھلی رہتی تھی یہ حدیث کی چھ کتابیں نہیں کھلی رہتی تھی لیکن اس کے سامنے وہی کتاب کھلی رہتی تھی جو اس کے مطلب کی ہوتی تھی جو جب بات اس کے مطلب کی نہیں ہوتی تھی چاہے بخاری میں ہوتی اس کو نظر نہ آتی یہ اس خبیص کے اندر ہے خباست تھی اللہ ابن ماجہ شریف میں یہ ہے توجہ ابن ماجہ شریف کے یہ الفاظ ہیں اور ابن سنی امام ابن سنی نے امر الوم واللیلہ کے اندر جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ یہ ہے اللہ لا تحرمنا اجرہم ولا تا دہم اور جو عمل الجوم واللیلہ کے اندر الفاظ ہیں وہ ہے ولا تفتنا نا با دہم یہ بھی قبرستان میں دعا مانگو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اے اللہ ہمیں ان قبرستان والوں کے اجر سے محروم نہ کرنا کیا مطلب ہم آئے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں یا اللہ ہم سلام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں تو جو ان کی نیکیوں کا اجر نے ان کو دینا ہے وہ ہمیں بھی عطا کر دینا کہ اللہ کے یہاں بندے مومنین سو رہے ہیں بڑی بڑی بیٹیاں کر کے آئے ہوئے ہیں ان پر تو نے ان پر رحمت کرنی ہے ان پر اپنا فضل فرمانا ہے ان کو کوئی نہ کوئی اجر دینا ہے تو اے پروردگار ہمیں بھی اس رحمت کے چھینٹے سے کچھ عطا کرنا محروم نہ کرنا یار یہ کیا ہے یہ کیا ہے ان لانتوں سے میں پوچھتا ہوں کیا ابن ماجہ نہیں پڑھتے نسائی نہیں پڑھتے ہے سمجھ لگی گل دی ہاں یہ نسائیاں ہی پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آئی یہ کی پڑھتے ہیں یہ بنے ماجا اور نسائی نہیں پڑھتے یہ نسائیاں پڑھتے ہیں وہ نسائیاں جانتے ہو یہ اپنی نسائیاں پڑھتے ہیں انہوں لانتیاں ایسا کچھ نہیں نظر یہ کیا ہے اور سنو ہم بھی اسی لیے جاتے ہیں ہمیں معلوم ہے اگر دانتالی ہجبیری جیسا بزرگ لیٹ رہا ہے تو اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ان کا اجر وہاں پر بارش کی طرح برس رہا ہے ہم جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اللہ اللہ تعارمنا اجرحم جو اجر ان کو دے رہا ہے یا اللہ ہمیں محروم نہ رکھنا کتنے لوگ ہیں اتنا شری اور واضح عدیشوں کو چھپائے رکھتے ہیں ابن تیمیہ بکواس کرتا ہے خبیس کہتا ہے یہ تو حدیثوں میں صحابہ سے ثابت ہی نہیں کہ انہوں نے اپنے لیے دعا مانگی ہو کسی قبر پر جا کر لاکھ لاکھ بوتے تیرے دے بسے خبیسا کتیا بغرتیا ایڈا جھوٹ بولی جانا اچھا کوئی حضور دے جوڑے پاک نے سدکا ایڈے انے نہیں بھی سانچ لکھے سے صحیح کوئی نہ تیرا دا تا دلتا بھی اصل ویلے ہوں پر کے سکے ویلے نہیں سن دس پہ میرے آخری فرمان اللہم لا لا سبحان اللہ ترم لمال سانو ایجر تو محروم نہ رکھنا ملا تو دل نہ بہادا ہو مگروں سانو گمراہ نہ کری اللہ یہاں تو بعد سانو فتنیا میں نہ پانی ہدایت رکھیں معلوم ہوا میرے آخ آمدور دیاں صحیح آمدار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہوا اپنے لیے رحمت کی دعا مانگنا اور جو ان پر اللہ کا فضل ہو رہا ہے قبر والوں پر اس رحمت کا حصہ مانگنا اور اپنے لیے ہدایت پر قائم رہنے کی دعا مانگنا فرمان رسول اللہ ہے سنت رسول اللہ ہے سنت صحابہ ہے اب جو منکر ہے وہی گابا ہے وہی مذہب سنت آ جڑا منق نے اگریزی گابا یا گابا ٹرسٹ کہہ لو بول اسی لیے میرے مسلمان بھائیو یہی دعائیں جا کر اللہ تعالی کے بزرگوں کی دربار میں کیا کرو جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کیا مطلب وہاں پر جا کر سلام عرض کیا تو کہا ہے اللہ ہم تج سے اپنے لیے اور ان کے لیے آفیت مانگتے ہیں سبحان اللہ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلوں پر رحم فرماؤ یا اللہ! اللہ ان کے عجر عظیم سے ہمیں محروم نہ فرما سبحان اور یا اللہ! اللہ ان کے بعد ہمیں گمراہی سے بچا ان کے بعد گمراہ نہ ہو جائیں کیا مطلب جس طرح یہ ہدایت کے ساتھ تیرے پاس آئے ہیں ہم بھی اسی طرح ہدایت لے کر آئیں سبحان آہ! اللہ آہ! سمجھ لگی اور سمجھ لگی گل دی یہ ساریاں صحیح سی حدیث آئی صحیح حدیثوں میں آئی سمجھ نہیں آ رہی یہ بھی سنا اور عجیب لطف کی بات ہے میرے بھائی توجہ رکھنا انہی دعاؤں کو دیکھ کر کہ جو انسان اپنے لیے مانگتا ہے اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مانگتا ہے को دعاؤں کو دیکھ کر ہمارے اصلاف نے لکھا کہ اس دعا دعا کی قبولیت کے جو مقامات دعا کی قبولیت کے جو مقامات ہیں ان میں سے مسلمانوں کے قبرستان اور اللہ کے نیک صالحین بندوں کے مزارات ہیں سبحان اللہ! سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سبحان کہا میں نے اور جب ان حدیث میں آ گیا کہ اپنے لیے وہاں پر یہ دعا مانگو جا کر تو ان احادیث سے ہمارے تمام اسلاف امت نے یہ سبق سیکھا اور ہمیں بتایا کہ مومنین اور صالحین کے دربار مومنین کی قبریں قبرستان صالحین کے دربار امبیا کے دربار اور مزارات قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان مقامات میں سے ایک مقام مومنین خصوصاً صالحین کے قبریں اور دربارات مزارات ہیں سمجھ نہیں آئی کیا کہا ہے میں نے اب سنیے حوالہ وہاں بھی ہوں کہ سبحان اللہ ان کے گھر کا آمی، آمی. نواب سدھی کسن بھوپالی بڑا وڈا ہویا ہے بھوپال دا نواب سی انگریز دا ٹٹو سی بغیر دا سردار دا سی بہابیاں دا پیشوا سی اس خندیر دا استاد یہ بھی دا شاہ ہے اس کو قاضی شوکانی کہتے ہیں یہ عرب کا تھا کتاب میرے ہاتھ میں اس کی تحفت الدا کرین بے عدت الحسن الحسین الحسن الحسین من کلام سید المرسلیم صلی اللہ علیہ وسلم الحسن الحسین کتاب ہے سواد کے ساتھ دونوں لفظ سواد کے ساتھ ہیں الحسن الحسین اس نلعے کو کہتے ہیں حسین مضبوط کو کہتے ہیں مضبوط قلعہ ایک کتاب ہے الحسن الحسین جس کا معنی ہے مضبوط قلعہ کلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک سے امام جزری رحم اللہ نے امام جزری رحما اللہ نے یہ دعائیں اکٹھی کی ہیں یہ دعائیں اکٹھی کی ہیں توجہ ذرا دعائیں اکٹھی فرمائی ہیں ان دعاؤں والی کتاب کا نام رکھا ہے الحسن الحسین بازار میں اردو میں بھی مل جاتی ہے اس الحسن الحسین جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں سے دعائیں نکال کر جمع کی ہیں تاکہ مومن کو پتہ چلے ہمارے نبی کون کون سی دعائیں کس کس وقت میں بتا گئے ہیں کس کس وقت کی دعائیں حضور بتا گئے ہیں اب جناب جی ان دعاؤں کا مجموعہ جو کتاب ہے اس کا نام الحسن الحسین ہے اس پر شرارکھ لینے والا وہی وہابیوں کا پیشوا قاضی شوقانی ہے ذرا توجہ سے سننا میرے بھائی اب میں بتاتا ہوں شیخ جذری رحمہ اللہ لکھتے ہیں دعاؤں کے قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام کون سا ہے آپ فرماتے ہیں امام چدری فرماتے ہیں ایک مقام فرمایا اللہ تعالی کے نیک بندوں کے دربار ہیں کیا ہے بولو یہ دیکھیے جی آداب دعا کی فصل باندھی کہ دعا کے ادب کیا ہیں اللہ رسول کو پسند طریقے کیا ہیں تاکہ وہ طریقے اپناؤ اور تمہاری دعا قبول ہو فصل فی آداب دعائے آداب دعا لکھتے گئے حیب سب سے بڑا ادب یہ بتایا حرام سے بچے کھانے پینے پہننے کے اندر اللہ کے لیے خالص ہو کوئی نہ کوئی عمل سالے پہلے کرے وضو کرے قبلہ رو ہو نماز پڑھے گوٹ گوڈے اپنا دو دانو ہو کر بیٹھے پھر اللہ تعالی کی تعریف حمد کرے الحمدللہ رب العالمین پھر درود پاک پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اول میں بھی آخر میں بھی پھر ہاتھ کشادہ رکھے کاندھوں کے برابر اٹھائے اور جناب جی کاشہ شفا امام تاد دوبے ادب اور خوش اور آج کے ساتھ سوال کرے اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں ان کا واسطہ دے اور جو دعائیں حدیث میں آئیں ہوئی وہ امبے آئی وسالح بے, بے خفتے آہستہ آواز کے ساتھ نبی اور نیک بندوں کا واسطہ دے یہ آداب میں لکھا ہوا ہے وہ پھر آپ اپنے جرموں گناہوں ہو گئی کرار کئے مولا بڑا پاپیاں بڑا مجرمہ میری سوڑ لے حاجی جی بابادا جب داؤ بے تو پہلے اپنے لیے مانگے بلا یا خوش ہو نفسو پہلے لوگوں کے لیے نہیں اپنے لیے مانگے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدا بے کا شروع اپنے تو ہی کر شروع اپنے تو خرسن افسوخ خاص اپنے لیے دعا نہ مانگے اگر امام ہو وہ اصل و بے آزمر و جدن جب مانگے پختہ یقین اور ارادے کے ساتھ مانگے یہ ڈھلم ڈھلہ نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں نہ پک ہونا چاہیے ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے ٹالے گا ہرگز نہیں آپ فرماتے آئیں ہاں جی پھر جو حضر قلب دل حاضر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں اور دل سویا ہوا ہو بھائی یو رجاؤ ہر رجاؤ امید اچھی کرے اللہ کی بارگاہ کے اندر اور تکرارے دعا کرے دعا کے الفاظ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے الفاظ تین مرتبہ دہراتے تھے بار بار اللہ تعالی سے سوال کرے کوئی گناہ کی بات نہ ہو نہ, رحم، نہ رحمی کی بات کرے اور نہ یہ جناب جی کسی بہان اس طرح ہلاکت ولاب عامرن قد فورے گا مینو ایسی بات بھی اللہ سے نہ مانگے جو تقدیر میں اٹل فیصلے ہو چکے ہیں مثلا مثلا میرے بھائی کافر جو مر گیا اس کی بخشش بخش نہیں اب کوئی بخشش کا سوال نہ کرے کیوں جو کفر کی حالت میں مر گیا فیصلہ اٹل ہے اس کو اللہ نے بخشنا نہیں ہے کوئی دعا مانگے چاہے سمجھ نہیں آئے پھر فرمایا کوئی محال چیز بھی نہ مانگے یہ نہ مانگے یا اللہ میرے گھر میں بیٹا پیدا فرما پیدا ہوتے ہی جارا پہلوان ہو <laughs> سمجھ لگی یا اللہ کرم کر دے مجھے میرے بیٹے کو میرے بیٹے کو میرے ساتھ کا بھی ابھی بنا دے یا مجھے باپ میرے بیٹے کو میرا باپ بنا دے مجھے بیٹا بنا دے آہ! ایسی بے وقوفوں والی دعائیں نہ کرے سمجھنے کی بولا یا اللہ تعالیٰ کے آگے یہ نہ کہے اللہ یہ کام نہیں کرے گا یہ نہیں کرے گا میں مانگوں گا ابھی پھر بھی نہیں کرے گا نہ تو رکاوٹ ڈالنے والا کون ہے وہ مالے گا جو چاہے چائے کرنا لے فرماتے ہیں بھیا سلواد ساری جہازت اپنی مانگے ہاں جی اور دعا کر سننے والے پھر امین کہیں پھر چہرے فراغت کے بعد چہرے پر ملے اور جلدبازی جلدی طلب نہ کرے یہ نہ کہ فوری دے دے یا اللہ فوری دے دے اور یہ بھی نہ کہے میں نے مانگی اللہ نے قبول نہیں کی آپ فرماتے ہیں آگے جگہ بتاتے آگے بتاتے ہیں توجہ ذرا یہ جناب جی مکام دعا توجہ ہے مقامات دعا وہ تو میں نے زیادتی ہے فائدہ کے لیے زیادتی ہے ہاں ہاں ہاں ہاں تو وہ ہے آداب دعا پہلے بتا دیے چلو فائدہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے آداب کیا ہے <سجال> ان کے بعد اصل بات کی طرف آتا ہوں فاصل الفی اما کن الجاب وہی المواد المبارکہ قبولیت کی جگہیں کون سی ہیں فرمایا برکتوں والی جگہیں اب اب برکتوں والی جگہیں کون سی آئے کافی بتا رہے ہیں آگے چلتے چلتے فرماتے وائند کبوریا مسلام فرماتے ہیں نبیوں کی قبریں یہ قبولیت کی جگہیں والا یہ ہو قبر و نبیے بے آئے نہیں سیوا قبریں نبی نا سلم سلم فقط و قبر ابراهيم علیہ السلام داخل سور من غیر التعيین و قبر ابراهيم علیہ السلام داخل سور من غیر التعيین وجرب استجابه الدعاء عند قبور الصالحين بشروط ما عرف سبحان الله سبحان یہ عبارت امام جذری کی اوئے یہ وہی ہیں جنہوں نے المقدمۃ الجزریا لکھا ہے قراءت کا ہاں یہ جو بندی پڑھتے ہیں ان کو کہو یہ تشریح مشرقہ خیر ہے کیوں یہ کہہ رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں سو سیل میں نبیوں کی قبریں وہاں پر جدعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر فرما رہے ہیں یقینی طور پر قبر بلجما جو ہے وہ حضرت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر انور بیت المقدس کی دیوار کے اندر ہے حضرت خلیل اللہ ابراہیم خلی اللہ کی قبر انور بیت المقدس کی دیوار شریف کے اندر ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ فرماتے ہیں تاجین نہیں لیکن تاجین تھی ہو چکی اس وجہ سے اس وجہ سے ہوگی کہ پانچ سو پندرہ کے اندر پانچ سو پندرہ ہجری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہاں پر قبر مبارک ننگی ہو گئی زہر ہو گئی ہاں جی ان کے جسم شریف باہر ظاہر ہو گئے اور جگ نے دیکھا زمانے نے کہ تینوں رب کے پیغمبروں کے جسم مبارک پھول کی طرح چمک رہے تھے یہ بات لکھی ہے تاریخ والوں نے سب نے حضرت جی حاجی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو الوداع و نہایا وہ حد صبن کی پڑھے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور مجیر الدین غلامی مجیر الدین غلامی رحم اللہ کی تاریخ جو ہے اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلاط و اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلاط و حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام یعنی ابا جی پھر بیٹا جی پھر بیٹا جی پھر, بیٹا جی، پھر اللہ یعنی کیا مطلب دادا دادا بیٹا پوتا اللہ تینوں کی قبریں زہر تو اب بات کو سمجھنا فرماتے ہیں نبیوں کی قبروں پر دعائیں کیا ہوتی ہیں اور آگے فرماتے ہیں وہ جر بست سبحان اللہ اللہ تعالی کے نیک بندے صالحین کی قبروں کے پاس جا کر دعا مانگنا تجربے سے ثابت ہے کہ قبول ہو جاتا ہے اللہ اب تجربے نتھو خیرے کے نہیں ہیں اللہ کے ولی اور بزرگ آل علماء اماموں کے تجربے اللہ ہیں خیر اللہ وہ تو تھا متن وہ تو اصل کتاب اور جو اب وہابی شرح کرتا ہے وہ سناتا ہوں وحابیوں کا پیو کہتا ہے اقولو حاذا جعلہ المسنف رحمہ اللہ داخلاً فیما تقدم من التجریب اللذی ذارد کرہو ووجہ ذالکہ مزید الشرف ونزول البرکات کہتا ہے یہ امام جذری جو لکھ رہے ہیں اس وجہ سے لکھ رہے ہیں کہ جو عزت والی برکت والی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ جگہ جو برکت والی ہوتی ہے آگے برک تل مکن کما تسری برک تلس والی وسلم یشکار لا یش کا بے یہ لکھ رہا ہے کہتا ہے جگہ میں برکت ہو جو جا کر بیٹھتا ہے اس کو بھی مل جاتی ہے برکت جیسے کہتا ہے وہاں بھی کہہ رہا ہے جیسے صحیح حدیث میں آیا خود نیک بندے صالحین اللہ کے اللہ کے ولی لوگ وہ جب زندہ حیات ظاہری کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی محفل میں جا کر کوئی بیٹھے حدیث سے صحیح میں آتا ہے لاجش کا بے ہم ان کا ہم نشین ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا حدیث بخاری مسلم میں وہابیوں کا پیشوا کہتا ہے جب ان کے ساتھ بیٹھنے والا وہ ذکر کرتے ہیں بلکہ سراپا ذکری ہوتے ہیں اللہ کے ولی جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ ذکر اگر سے وہ وہ کرتے ہیں محروم یہ نہیں رہتا اسی طرح برکت ان کی زمین میں ہوتی ہے محروم یہ بھی نہیں رہتا سمجھ آئیے بولو بھائی وہ کیسی دلیل بھاپیا دیا لاسان کٹن واسے ہی گئی کافی کہ وہ صحیح حدیث تسا ایک بار نہیں مرو کوئی ہزار بارہ سنی ہونی کہ آم موربی جڑے نے اپنی محفل تے جوڑ جدوں بھی محفل ہوگی ماشاءاللہ اور سنگیو تسی ماشاءاللہ بڑ گیا بڑیاں من جناب جی رحمتا والے بڑی او تسی اج محروم نہیں جانا ان شاء اللہ رنگ بخشے جان کی فرشتے پھر جاؤں محفل لبتے فرد نے ہاں فرشتے جناب دیکھتے ہیں آئی محفل لگی ہے ہاں کس آلے دیکھا جائے, جائے سال دیکھا جی کی کرن ڈسن کرن ڈی سن ہاں جی جاؤ جا کے کہہ دو جننے بیٹھے سن پھر نے یا اللہ فرماد میں بخش دم حدیث یہ شوقانی جب اللہ حالانکہ ان موربیوں کی محفلوں کی بات نہیں ہے وہ اللہ کے ولیوں کی صالحین کی محفلوں کی بات ہے کیوں اس حدیث میں صاف آ گیا اللہ فرما دیں بتا بتاؤ فرشتے وہ کیا مانگ رہے تھے یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے تیری جہنم سے ڈر رہے تھے اے فرشتوں انہوں نے دیکھا یا نہیں یا اللہ دیکھی تو نہیں فرماتا ہے اگر دیکھ لیں تو پھر کیا کتنا ڈریں گے اور یہ مشہور جو محفلیں ملاوں کی ہوتی ہیں یہ تو نڈر ہونے کی محفلیں ہوتی ہیں یہ تو صاف کہتے ہیں پہلا موڑ بھی جدو تقریر شروع کردہ آندیا حضور دیا دیوانیا پروانیا تین ڈرن دی لڑ ہی کوئی نہیں معلوم ہوا کتے دے پتر دی محفل وہ oh, فرشت فرشتے نہیں ڈھونڈتے جی یہ ہوندی بھی پی ہوئی بخشتا ڈرنا پاوٹ آج پڑھنا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو آجات پڑھے گا آخ گا کی وہ سنیا تینو ڈرن کی لوڑ کوئی نہیں <laughs> آیت کی پڑھدا اللہ فرمان دا ہے ایمان والا ڈرو آجت پڑھدا تکریر اگو کی شروع کر دا ہے؟ اور سنی آدر کوئی نہیں اورزور دیا مستانیا دیوانیہ فلانیہ آ گیا بخشا گیا تین ڈرن کی لڑ کوئی نہیں ہر سچی دس اتے ابھی ہے, ہے فرشتہ رب پوچھتا ہے کہ یا اللہ تو ڈر رہے سن تری دوزخ مانگ دے سن یہ محفل اللہ دلیا جیب دوزخ تو ڈر ہوں کر دسے جر شریت کا عمل دسیا ایسے سال کی محفل ہوں حدیث پاک میں آتا ہے یہ ہے کہ لنگ بندہ گزرتا ہوا آدمی اس محفل میں بیٹھ جائے چاہے اپنے کام جا رہا تھا تو اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا اور یا اللہ کریم وہ تو اپنے کام جا رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یشکاب جلیس اوم وہ, وہ لوگ ہی ایسے ہیں میرے سال ہی کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت بخت نہیں رہتا بولو ان کا ہم نشین بدبخت بخت نہیں رہتا اب یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھ لو ذکر انہوں نے کیا برکت اس کو بھی مل گئی اللہ! بخشا یہ بھی گیا کہتا ہے اسی طرح جو, جو جگہ اللہ کے بلیوں پاکوں کی برکتیں والی جگہ ہے برکتوں والی جب وہاں پر تو دعا مانگے گا وہ برکت تجھے بھی ضرور مل جائے گی سبحان سبحان اللہ سمجھ نہیں اللہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے امام جزری رحمہ اللہ پر کہ آپ نے فرمایا وہ جر بست دعا ان دا قبور کہ کے سالحین کی قبروں کے پاس دعائیں تجربے دعاؤں کی قبولیت تجربوں سے ثابت ہے اولیاء صلاحہ بدرگان دین علماء کے تجربوں سے ثابت ہے بات سمجھنا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے میرے خیال میں ان کا خیال شریف ان حدیثوں کی طرف نہیں گیا جو میں پیش کر چکا ہوں سبحان اللہ! یہ تجربے تک ورنہ نہ رہتے یہ خالی تجربے کی بات نہیں میرے مصطفیٰ کریم نے جب فرما دیا کہ وہاں پر جاؤ اور دعائیں اس طرح مانگو اپنے لیے یا اللہ ان اگلوں پچھلوں پر رحم فرما یا اللہ ان کے اجر سے ہمیں محروم نہ فرما جو اپنے لیے وہاں پر دعا مانگنے کا فرمایا ہے اور پھر قبرستان والوں کے لیے اس سے پتا چلتا ہے فرمان رسالت سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ جگہیں قبولیت کی ہیں تو تجربے ہیں برحق کوئی شک نہیں لیکن تجربوں سے بڑی بات مستفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے یہ ایسی دلیل ہے یہ نہ چیز ایک مرتبہ امام عبد الغنی نہ رحمہ اللہ کا رسالہ پڑھ رہا تھا کشف النور نور بولو ہے مرو کار رسالا کشف النور رسالہ پڑھ رہا تھا اس میں دیکھا اللہ کے پیارے بندوں کی درباروں قبروں پر مزارات پر فرمایا دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ لنا ولكم امام عبد الغنی فرمایا دیکھ یہ لنا پہلے آیا اپنے لیے دعا مانگنے کا معلوم ہوا اللہ کے ولیوں کی دربار میں جا کر اپنے لیے دعا مانگنا پاک نبی کا فرمان اور سنت ہے امام عبد الغنی نے یہ بات ہی بتائی پھر ناچیز آگے بڑھتے بڑھتے انہوں نے صرف لنا والا کم یہ روایت بتائی اور ناچیز نے اگلی بھی تلاش کر لی کہ مسلم کے اندر تو یہ بھی آیا یر اللہ المستق مینا منا و المستاخرین کہ اللہ رحم فرماؤ سڈے اگلیاں بھی تو سڈے پچھلیاں بھی کیا مطلب تمجو اگلے وہی جو مر گئے چلے گئے اور پچھلے کون جو ابھی آ رہے ہیں بولو بولو حالے آنے نے رب انہوں بھی رحم فرماوے مطلب سارے جگ واسطے کی جہاں حالے آنے نے واسطے بھی دعا قبر کھلو کے منگنا یہ سنت اور حکم ہے اور قبولیت دی جگہ ہے اگر قبولیت دی جگہ نہ ہوں سرکار کیوں فرما اپنے آستے منگو ادھر اگر صرف ہوں سلام والوں تو اسلام علیکم کر کے چل ویلی آ جڑی سرکار نے اگوں ایک دو گیٹا دعوا لمیاں اگوں دس چڈیا اپنے مقصد آستے تے اپنے واسطے سلام کہنے والا دعو منگے اگوں لفظ دسے نے آفیت منگ رحم ہے جی اللہ تو یہ بھی اجر سانو بھی دوی کلا تک تکوی نہ رکھیں Allah! کیوں اس واسطے کہ نو اصا واسطے سلام کرنے تے واسطے دعا کرنے پھر انہ سانو بھی تو لبنا چاہیے سمجھ لیا معلوم ہویا ہے نا حدیثاں تو پتا چلیا پاو امام جزری کا خیال شریف ادھر نہیں گیا تو تجربے تک محروم محدود رہے محدود رہنے الحمدللہ نا چیز امام ابد الغنی امام عبد الغنی نابوسی واسطے جڑے نقطے تہنچی مڑ اس نقطے نگ رنگ لایا انہوں نے صرف نہ والی حدیث کا ذکر کیا نا چیز نے دو حدیثیں اور بھی تلاش کر لی ایک مسلم شریف اور نسائی کی دوسری ابن ماجہ کی آہا اور ابن سنی, آل سنی آل کے امام ابن امام، ام سنی رحمہ اللہ کی عامر یوم واللہ لہ. سمجھ آ گئی اور آل قبولیت دیا جگہ قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام کون سا بتایا عام مومنین کی قبریں بھی خصوصاً پھر اللہ کے صالحین کے دربار سبحان اللہ اے اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کی روشنی میں ٹھیک ہے مزید اگے چلنے ہیں اللہ چلا آگے کہ نہ گے؟ سبحان اللہ اب بولو اے حوالے ہو گئے پورے توجہ ذرا اب میں یہ ثابت کرتا ہوں مزید اگے یہ ثابت کرتا ہوں آگے کہ اسلاف امت کا بزرگان دین کے درباروں پر جا کر اپنی قزائے حاجات کے لیے دعائیں مانگنا ان کا وسیلہ پیش کرنا یہ اسلاف امت کا دستور رہا ہے یعنی سلف صالحین سلف صحابہ تابعین تبا تابعین چار امام شریعت کے محدثین بزرگان دین اولیاء سب کا دستور رہا ہے سب کا آپ سنیے جی دلال سنیے پہلے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور سرکار کے صحابہ سے شروع کرتا ہوں بولو بولو بولو کیسے ان کے کی عمل سے ثابت کرتا چلا چلاؤں گا اب سنیے میرے بھائی میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب بنساری رضی اللہ تعالی نو اور جن کے گھر میں پاک مستفا کی اونٹنی شریف جا کر بیٹھی تھی شای کی بات کرتا ہوں بولو آو آو آو اب ذرا سنیے جی پہلے کتابوں کے حوالے سنیں کس کن کے, دوارد کتابوں, دوارد کے کتابوں کے حوالے سنیے اس ن امام احمد بن حمبل امام بخاری کے استاد کی کتاب پانچ سو اٹھاون صفح جلد نمبر اٹھتیس شعیب ارنوت کی تحقیق کے ساتھ کس کی تحقیق پانچ سو کتنا سفر تھا یہ جی حدثنا عبد الملک بن امر حدثنا سنا کثیر بن زید داوود بن ابی صالح قال اقبل, اقبل مروان کالا رجلا واضحا امروان یومن القبر الوادقبر کالا ما مذمات فائدہ ہوا ابو فقال نعم تو رسول اللہ صلی اللہ علام وسلم, وسلم لو لا تب کو نب کو مروان آیا دیکھتا ہے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر رخ مبارک رکھ کر بیٹھا ہوا ہے فقالا مروان نے آ کر کہا تجھے پتا ہے کیا کر رہا ہے فاک بلا لئے مروان نے دیکھا تو حضرت ابو اجوبن ساری تھے پک نام حضرت ابو الیو بن فرماتے ہیں جی ہاں مینو پتا ہے میں کتنے آیا ہوں توجہ تبجہ مروان آیا دیکھا کن کو ایک شخص ہے قبر انور پر منہ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے آ کرتا ہے اتدی منؤ پتا ہے تجھے کیا کر رہا ہے تو وہاں بھی ذہن کا تھا بے شرک کر رہا ہے دیکھا حضرت ابو عیو بنساری تھے آپ فرماتے ہیں ہاں ہاں مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولما تل میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا کن کے پاس آیا ہوں ولما تلا کسی بدھر کے پاس نہیں آیا ہو آگے آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے دین پر اس وقت نہ رونا جس جس وقت کے دیندار لوگ دین کے بادشاہ بنے فرمایا اس وقت رونا جب نہ آہلت نہ لائق لوگ بے دین دین و جی دین کے بادشاہ بن جائیں مسلمانوں کے حاکم بن جائیں یہ جی حدیث پاک آ گیا آپ نے سنائی اب ذرا غور سے توجہ سے بلکہ جناب سننا اس حدیث کے میں اور حوالے مزید سناتا ہوں توجہ ہے ادھر دیکھو بھائی یہ ال ادھر دیکھو المسترک امام حاکم نے پوری کی حافظ شمس الدین رحبی رحمہ اللہ کی تلخیص کے ساتھ بالکل وہی واقعہ بالکل وہی واقعہ جو ابھی سنایا امام حاکم فرماتے ہیں سند صحیح ہے سند صحیح ہے اور بخاری مسلم کے مطابق ہے نیچے امام زاہبی بھی فرماتے ہیں تا میں صحیح یہ جناب صفا سن لو اس کا کتاب الفتن والملاحم ال ملاحم پانچ سو پندرہ صفا جلد چوتھی دار المعرفت بیروت کی چھپی ہوئی بار کی اللہ اور سنیے بھائی پانچ سو پندرہ صفا جلد نمبر چار بولتے نہیں اللہ یہ تاریخ امام ابن ابی خیفمہ کون ہاں بہت پرانے امام ہیں میرے بھائی بہت پرانے اللہ دو سو اور انسی ہجری میں ان کی وفات ہے جن کی کتاب کا حوالہ ہے دو سو انسی ہجری یعنی یہ تیسری صدی میں وہ گزرے ہیں جن کو اسلاف کی سدیاں کہتے ہیں پہلی دوسری تیسری تین صدیاں جو ہے نا اسلاف کی شمار ہوتی ہیں توجہ ذرا میرے بھائی ا تاریخ القبیر امام ابن ابی خیسما محدف یہ حدیث کی تاریخ ہے ہاں حدیث کے لوگوں کی تاریخ ہے عام تاریخ نہیں ہے سبحان آپ ذرا سن لیجیے دو سو دو سو تراسی دو سو تراسی صفا سنت پڑھتا ہوں حدا تھنا ابراہیم بن مندر ساتھ بتاتا چلتا ہوں یہ کون کون اللہ سند پڑھتا ہوں سنت رگڑا نکالتا ہوں پہلے راوی پہلے شخص ابراہیم بن المنظر ہیں صدوق ال بہت سچے ہیں تقریب ال کے اندر امام ابن حجر کلانی نے فرمایا اگلے شخص جن سے انہوں نے لی حدیث وہ سفیان بن حمزہ ہیں وہ بھی صدوق ہیں بہت سچے اللہ ہیں یہ بھی تقریب و تحریب میں اگلے شخص کثیر بن زید ہیں کثیر بن زید ہیں ان کے متعلق بھی ہے سدو کل یوکتے کبھی کبھی خطا کرتے اللہ ہیں بہت سچے ہیں جھوٹ کبھی نہیں بولا جھوٹ اگلے انل مطلب یہ مطلب کون ہے مطلب بن عبداللہ اللہ بن مطلب بن حنطب المخزومی ہیں صدوق ہیں کثیر التدلیس والے رسال ہیں. یہ بھی تقریب ال کے اندر ہے اس روایت کا کم از کم درجہ یہ بنتا ہے کہ یہ حسن ہے حسن. سبحان اللہ صحیح نہ بنے تو حسن ضرور ہے حسن سے ریچے درجہ اس کا نہیں گر سکتا سبحان اللہ! بولو کنا واگاں سٹ کے میں چیلنج کر کے پیا ان واب بئی مانو چیلنج لال چیشتی پیا کنت جڑا کر کے دسیا ایمان لال دس جنہیں روایت کرنے والے بندے ہیں سارے بارے دسیا کہ نہیں فلاوا نہیں سچا فلانا بھی سچا ہے فلا کوئی کوڑا بندہ بچ مڑ کی جدو سارے جو سچے نے خالی بھی سچے نہیں صدوق مبالگہ کا سیگا ہے بہت سچے ہیں یہ حوالہ ہے سن لو ادھر داود بن نبی سالے آئے تھے اس پر یہ البانی خبیث لکھتا ہے کہ وہ مجھول ہے فلان ہے کیسے حدیث صحیح ہے ہم نے وہ سند نکالی جس میں وہ راوی ہی نہیں ہے سمجھنے لگی ہم نے وہ سند نکالی جس میں وہ راوی نہیں ہے جس پر البانی بک بک کرتا ہے سبحان اللہ وہ ابھیوں کا البانی ارب کا ہاں جی البانی تیری مر گئی نانی سبحان اللہ نری پریشانی امت لی شتانی اور سمجھنے لگی سبحان اللہ اے ای جیرے لفظ نے سنت حسن کے جو الفاظ ہیں وہ کما لیے سنا دوں سبحان اللہ! یہاں کے الفاظ سنو جاو بل انساری و, و سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے آتے ہیں فجا مروان وہ وقت کدا لے کا فاخت میں رکبت ہی مروان گیا مروان آیا دیکھا اسی حال کے اندر ہیں کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں فاقدہ میں رکبت یان آ کر گردن سے اس نے پکڑا کہنے لگا ہل تدریمات سنا ہو کیا پتا ہے تجھے کیا کر رہا ہے فرمایا قدر ہے تو میں جانتا ہوں اینی لما تلخا دیرا والا لہا میں کسی سن۔ بے حرکت کے پاس نہیں آیا جو ہلتا چلتا نہیں ہے اور پتھر کے پاس نہیں آیا میں تو رسول اللہ کے پاس آیا ہوں ادھر دیکھیں خادرون توجہ خا درون لمبا تل خادرا خادے رن کاد ریا مانا ہوتا ہے سن جڑا وہ آرام نال پیار ہوتے ہلے چلنا جس طرح کے اصل خدر کہتے ہیں خدر اس پاؤں کو کہتے ہیں جو سو جاتا ہے جب پاؤں سو جاتا ہے تو ایمان سے بتا وہ ادھر ہل، ہلنا چلنا بس چھوڑ دیتا ہے سو جو گیا ہے جی آپ فرماتے ہیں میں کسی سن کے پاس نہیں آیا نہ پتھر کے پاس آیا ہوں کیا مطلب نہ یہ پتھر ہے اور نہ ہی دوسری میت کی طرح یہ سن ہے سویا ہوا ہے اور کچھ کرتے نہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں جس طرح آپ رسول اللہ تھے آج بھی اسی طرح رسول اللہ ہیں جیسے آپ چلتے پھرتے تھے آج بھی اسی طرح ہیں اور اندر نماز وغیرہ سارا کچھ کرتے ہیں اسی وجہ سے مسلم شریف کی صحیح حدیث میں آ گیا سرکار نے فرمایا میں نے میراج کی رات مورسا کلیم کو دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں یہی, یہی راج یہاں پر بتایا حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری نے کہ یہ خالی یہ نہ سمجھنا کہ حضرت مورسا اپنی قبر, قبر میں نماز پڑھتے ہیں اور رسول اللہ سو رہے ہیں اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو لانتی وہابی بن جاؤ گے یا مروانی بن جاؤ گے ارے عقیدہ یہ ہے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں مستفیٰ بھی نمازیں پڑھتے ہیں آئی کتنے تک پڑھ گے ہاں میں خوج نہ چھوڑا ہاں اگلے گھر چڈ دیا گا جدو یہ دو دکھے جان گے اللہ سان پنا دے جے سان رب و دلا شریق مولا صحیح سنی عقیدے تاریا نا تو پھر ساڑی بچت ہو جانی گلجھا جی یعنی عقیدے دی وجہ کی وجہ عقیدے کی وجہ سے اگلے چڈاں سمجھ نہیں لگی گل دی اگلا کرب نے وکھا ہے اپنی گمراہ اپنی گمراہی نو ذرا تبج لے تیری گمراہی کا تیرو پتا لگ جائے اتری دیا کہ کیڑا مذہب لے پھرنا ہے سمجھ نہیں ہو لگی اس واسطے ادھر ادھر ویک ہوئے اور انہوں نے لانتیاں پوچھ سید الم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں سید عدیشوں میں آ گیا کڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے مورسا کلیم کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ وہاں بھی کتے کہتے ہیں حضور سو رہے ہیں بس وہ جس طرح کی دوسری میت پڑی رہتی ہے نا اسی طرح حضور پڑے ہوئے ہیں لکھ دی لہنت مورشا کلیم کھڑے ہو کے نمازاں پڑھن مستفیٰ باقی مردے واگ نوزب اللہ احمدالک آپ لمے ہی پائے نے اور بے مانا شیتانا اور سورا خبردار یہ عقیدہ نہیں میرے دے ابو ایوب انساری دا جو عقیدہ ہے وہ سنی دا عقیدہ ہے آپ نے کیوں فرمایا آپ نے کیوں فرمایا کہ میں سن کے پاس نہیں آیا بے حص بے حرکت کے پاس نہیں آیا ہاجرا ولال حاجرا اور نہ ہی پتھر کے پاس آیا ہوں کیا مطلب کہ نہ پتھر کی سلطرہ سمجھنا نہ سمجھنا بے حص و حرکت سو رہے ہیں کہ نہ بلکہ یہ ہے جس طرح زندگی میں باہر باہر زندگی شریف ظاہری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے ہاں جی رسول تھے اسی طرح رسول ہیں <تصفح> اسی طرح رسول ہے تو میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں بےحص ہو بے حرکت کے پاس نہیں آیا اس سے پتا چلا جو رسول ہے وہ بے حس نہیں ہوتا قبر کے اندر جانے کے بعد بھی جو بے حس ہے وہ رسول نہیں ہے یہ وہ بتا بتا رہے ہیں مروے آئی ہاں نوکر صحابہ لکھ دیں یہ نوکر صابا نہیں لوفر صحابہ لوفر صاحب کا کی مطلب یہ لوفر ہے جہاں صابہ چمڑے کھڑا نوکر نہیں لافر ہے بولو اے پانا ہونا لمب لافر لو لچے لافر خیر آ پھر وہی بات اور سنیے میرے بھائی اس کے بعد اسی جلدوں والی کتاب آ گئی میدان میں اوہو. تاریخ و مشکل کبیر جلد نمبر ستوجا کتنا جلد بالکل وہی واقعہ سفا نمبر دو سو انچاس وہی بات بالکل اسی طرح کی روایات, روایات. توجہ ہے اب یہاں پر جو بتانا چاہتا ہوں اہا, کیا بات ہے کیا بات ہے کثیر بن زیدن اچھا یہاں پر یہ دونوں طرح آئی ہے بھائی یہ حدیث ایک داود بن ابھی صالح سے کثیر بن زید روایت کر رہے ہیں دوسرا مطلب بن عبداللہ ج تاریخ قبیر جیڑے ہیں وہ تو یعنی کثیر بن زید دو شخصوں سے روایت کر رہے ہیں مطلب بن عبداللہ سے بھی اور داؤد بن ابی صالح سے بھی داود بن ابھی صالح, صالح سے بھی جب دو سے روایت کر رہے ہیں تو داؤد بن ابی صالح اس میں کہتے ہیں کلام اعتراض ہے تو اگلا مطلب یہ دو رڑ گئے روایت بن گئی پکی حسن ہاں جی متابات آ گئی مطلب بھی مطابات کر رہے ہیں اور جڑی البانی نے بکواس کی ہے البانی خبیش نے اپنے سلسلے ضعیفہ کے اندر یہ سارا سلسلہ ہی ضعیفہ باقی ٹھیک ہے یہ اس قبیز کی کتاب ہے جس کے اندر اس نے اپنے دگا, دگا بازیوں اور داجل اور مکاریوں اور فریبیوں سے اس نے اس حدیث کو حجی ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے توجہ میاں کہ بالکل یہ دلیل حجت پکڑنے کے قابل نہیں ہے یہ دیکھ یہ دابود بن ابھی سالے تک رہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو جو مطلب ہیں کثیر بن زید نے ان سے روایت واہ کیا ہے اور خبیس تجھ پر وہی آئی ہے یہ وہ روایت نہیں ہے کثیر بن زید دو شخصوں سے روایت کر رہے ہیں ایک داود بن نبی سالح سے ایک مطلب بن عبداللہ سے جب دو سے روایت کر رہے ہیں تو ایک راوی اگر کمزور ہے تو دوسرا ٹھیک ہے دو مل گئے بات پکی ہو گئی اصل بات یہ ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ اس خبھی کا رد ہو گیا سبحان اللہ اچھا حضرت کی بات ختم ہو گئی ایک اور صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی کون کون یہ کون ہے حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے ہیں سبحان اللہ! زید وہ پاک بیٹے ہیں سرکار کے منہ بولے بیٹے متابن جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں متا بننا منہ بولا بیٹا حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت کون ہے زید ان کا قرآن پاک میں نام آیا ہے اور کسی صحابی کا قرآن میں نام نہیں ہے چاہے مولا علی ہوں چاہے صدیقی اکبر بھی ہوں ایک یہ ہے حضرت زید ان کا قرآن پاک میں نام آیا ہے بولو بولو کیا آیا پھر ان کے آگے بیٹے ہیں حضرت اسامہ اسامہ بن زید یہ وہی اسامہ ہیں جن کو ملک شام کے لشکر کا سردار بنا کر مستعفی کریم نے بھیجا تھا اور مدینہ سے باہر پہنچے تھے تھوڑا سفر کیا تھا تو آپ کا وصال شریف ہو گیا تھا یہ وہی اسامہ بن زید ہیں بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی یعنی یہ حضور کے اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ بیٹا جو بنا لیا تو بیٹے کا بیٹا بھی تو پھر اہل بیت میں شمار ہو جائے گا ذرا تو ساما بین بی بی بھی ہیں اب ذرا توجہ سے دن میرے بھائی حوالے سنو روایت سنو یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن حبان محدث ابن حبان امام بخاری کی طرح محدث ہیں بولو مرو کی طرح محدث ہیں انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا یعنی عہد ہے اپنے نال کہ اس کتاب صرف صحیح حدیث لیاوگا دجیاں نہیں لیاوگا ذرا بولو چل تو اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک تو یہ حدیث صحیح ہے نا کیونکہ اپنی صحیح کتاب میں لا رہے ہیں لیجئے سنیے جی حوالہ نمبر چار سو اکاسی صفا کتنا کتنا چار سو اکیاسی صفا محد سے بنے صالح بن قیسان سے وہ عبید اللہ بن عبد اللہ وہ فرماتے ہیں رہے تو اسامہ بن زید، اسامہ عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسامہ بن زید کو دیکھا وہ رسول اللہ کی قبر انور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے فکا راجا مروان بے نل وہی مروان آیا وہی وہبیاں کا پیشوا آیا فکال تسلی تسلی قبر کی طرف نماز پڑھ رہا ہے فکا لا اینی حضرت فرماتے ہیں اسامہ بن زید میں نبی پاک سے محبت کرتا ہوں فکال الہ کولن کبھی بڑی بری بات کہہ دی مروان خبی نے آپ جب جانے لگا حضرت اسامہ نے فرمایا مروان نے مجھے تکلیف دی ہے اور وہ حاکم تھا نا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے بے شک اللہ بے حیا بے حیا تب یا بے حیاء با تکلف بننے والے سے مخب رکھتا ہے اور تو بے حیا بھی آئے اور بے حیائی تکلف کے ساتھ بھی کرتا ہے یہ حدیث مبارک کا ایک حوالہ ذکر بغلہ صحیح ابن حبان کے اندر امام ابن حبان یہ عنوان ڈالتے ہیں نیچے دلیل میں وہی حدیث پیش کرتے ہیں معلوم ہوا ابن حبان رحمہ اللہ کے نزدیک رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر قبر انور کے ساتھ نماز پڑھنا حضرت عثامہ بن زید کا ثابت ہے سبحان اللہ اور سنوئے یہ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق بالکل ٹھیک ہے پہلے بتا چکا ہوں کہ مالکی مذہب کے اندر قبر سامنے بھی ہو تب بھی نماز مکرو نہیں ہوتی سمجھ آئی ہے بشرط خدا نہ سمجھے نہ بت, نہ قبلہ سمجھے نہ بت سمجھے سمجھے بس نبی پاک نے فرمایا سارے روئے زمین یہ قبر ہے میں پڑھ رہا ہوں نماز میں اپنی رب کی پڑھتا ہوں لیکن یہ امام مالک کا مذہب ہے ہمارے مذہب میں قبرستان میں نماز مکرو ہے اور سامنے قبر رکھ کر پڑھنا مکرو تاریمہ ہے حرام ہے نہیں پڑھنی چاہیے مکرو تاریمہ ہے ہمارے مذہب میں اور امام مالک کے مذہب میں وہ جائز ہے سمجھ ہی بات کیا ہی. ہو سکتا ہے کہ حضرت اب اسامہ بن زید کے مذہب میں بھی صحیح ہو اور ظاہر بھی یہی ہے ظاہر بھی یہی ہے بولے کیوں کہ امام مالک جیسا امام جو ہے اگر وہ کہتا ہے تو لازمن بات ہے ان کے پاس کوئی دلیل تو ہوگی نا تو بولتا نہیں یار سبحان وہ شریعت کا امام ہے بغیر اجت بغیر دلیل کے کیسے بات کرتا ہے خیر ہم اپنے امام کے مذہب کے پابند رہنا ہے. قبرستان میں نماز نہیں پڑنی قبرستان کے ساتھ مسجد ہے تو پڑھ لو سبحان اللہ! سمجھ نہیں آئی لیکن اسی نے بنا چلا جائے جو امن تہمی اس کے ٹمپر نے بنا رکھا ہے قبرستان دے میں قبر قبران کا کول مسجد ہوگئے تو مسجد گرانا فرض قبروں کے قریب مسجد ہو تو مسجد گرانا فرض نماز اس کے اندر پڑھو گے تو باطل ہوگی یہ دیکھ نبی پاک کے ساتھ نماز قبر نمبر رسول کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور نماز باطل نہیں ہوتی ادھر دیکھ بھال کے میں بتاؤں اما شاہ صدیقہ پاک جب نبی پاک دفن ہوتے ہیں جب نبی پاک دفن ہوتے ہیں پھر حضرت ابو دفن ہوتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم دفن ہوتے ہیں اماں پاک وہی حجرا تھا وہ ہی کبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدار بن گیا اب اسی حجرے میں اما ام عشاہ نماز پڑتی ہے اگر نماز نہ ہوتی تو اما ام ایشہ کی کیسے ہوتی کون خبیسوں سے پوچھ جب سرکار دفن ہوئے ہیں تو اما ام عشہ نماز کے لیے باہر چلی جاتی تھی سبحان اللہ کیونکہ آپ کا تو گھر بھی وہی ہے نا اسی کمرے میں اسی حجر شریف میں آپ کی رہائش اسی حجر شریف میں رسول اللہ مدفون ہوتے ہیں اسی حجرے میں آپ کی رہائش اسی میں صدیق سدھی کے اکبر تو ایسی باتوں سے امام مالک نے دلیل پکڑی اب آئی اب اور حوالے سنیے ذرا اسی حدیث کے ایک حوالہ آپ نے سن لیا توجہ یہ بہت بڑی حدیث کی کتاب شمار ہوتی ہے میرے بھائی المختارہ الاحادیث احادیف یہ جلد نمبر چار ہے میرے ہاتھوں میں مکے شریف سے چھپی ہوئی ہے بولو اے الدین مقدسی بہت بڑے ضیا مقدسی بہت بڑے امام محدث ہوئے ہیں ہمبلی مذہب کے الدین مقدسی انہوں نے بھی اپنے ذہن شریف کے مطابق صحیح اور حسن حدیثیں اکٹھی کی ہیں کوئی ضعیف حدیث جمع نہیں کی ادھر دیکھو یہ میرے ہاتھ میں ایک اور چیز دیکھو کیا لکھا ہوا اوپر سہا ال فی متفق علیہ الح اہل الحدیث صحیح حدیثیں ان باتوں میں حدیث والے لوگ جن پر اتفاق کر چکے ہیں سنو ادھر دیکھ یہ جو ضیاء الدین مقدسی کی مختارا دکھائی اس کی ترتیب کی حافظ توجہ یہ ان کے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے تھے ابن القحال ابن القحال پھر ترتیب دی نا. یہ دو اچھا دو بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے یہ کتاب یعنی وہ ضیا مقدسی کی جو ہے المختارہ وہ دو محدسین کی ہے ضیا مقدسی کی بھی ہے اور ان کے بھتیجے ابن القحال دونوں پھر ترتیب جو دی ہے حدیثوں میں تو وہ ہیں ابوسہادات مقدسی اب جو پہلے ہیں ضیا مقدسی ان کی وفات ہے چھ سو تینتالیس ہجری میں جو ان کے بھتیجے ہیں ان محدس کی وفات ہے چھ سو اٹھاسی ہجری میں جو ترتیب دینے والے ہیں ان کی ہے سات سو ستائیس ہجری میں اب کتنے پرانے امام لوگ ہیں یہ سنو ذرا سنو سنو سنو جلد نمبر دیکھ لو دار التبلیا بیروت کی چھپی ہوئی جلد نمبر پانچ نوے نمبر سفا بولو اے کتنا سفا ادھر دیکھو میرے بھائی ذرا اپنی نظر اٹھانا یہ آ گئی رہ تو شام اب اسا ماتا بنا جائے قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکال امروان بین حکم اکم فکال تو سلی قبر فکال وب فکال لہو کلن کبھی وغیرہ وغیرہ آگے لکھا ہوا ہے ہسن حدیث حسن ہے کیا ہے حدیث حسن ہے اور حوالہ سنیے یہ دیکھو دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی لمبی کتاب جامع علم سانی دیو سنن محدث ابن کثیر کی جو کبھی تقریباً چالیس جلدوں میں آئی تھی اور میرے پاس باریک خط میں تقریباً انیس جلدوں میں آئی یا بیس میں جامع المسانی دی و سنن محدث ابن بنے کثیر کی اس کی جلد نمبر ہے پہلی جلد نمبر ہے اور صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ بولتے نہیں اور بولو مرو پیدا آ گئی حدیث کی کتاب مجموع زوائد حضرت ابو ایوب بنساری والی بات وہ پچھلی جڑی آئی سی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو سولہ بولو مرو تین سو سولہ تین سو سولہ yeah, بات تاریخ دمشکل کبیل حضرت ارسا بن زید والی روایت جلد وہی ستوجا صفا نمبر دو سو انچاس وہی ایک ہی سب آئے بولتے نہیں ہاں یہ فرماتے ہیں اسامہ بن زید کو دیکھا ایم آشہ کے ہجرے پاک میں لیٹ رہے تھے تب را فی الحال اچھی کچھ پڑھ رہے سن کو نبی پاک حمد و دو سناتاری نبی پاک دی نات کے کچھ شیر عربی پڑھ رہے سن مرائے تو قبر نبی پھر نماز پڑھ رہے تھے اور مروان آیا اور پھر اگلی بات وہ ساری سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی دو صحابہ کا آنا ثابت اور ایمان سے بتا جو آ کر وہ نماز وہاں پڑھ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں جی کو چہرہ انور رکھ کر بیٹھا ہوا ہے تو قبولیت کی کوئی جگہ سمجھ رہا ہے برکت والی تو آیا ہوا ہے نا اگلا حوالہ سنیے میرے بھائی توجہ تاریخ اور کے اندر بھی ہے وہ بھی آ رہا ہے گئی تھی بات حضرت اسامہ بن جائید والی یہ در بھی ہے تاریخ القبیر ہے اس کے اندر بھی ہے اچھا جی یہ مسئلے یہاں ہو گئے تے اگلی بار سن یہ کتاب ہے تحریب الاسماء واللغات ولغات بولو بولو بولو کیا نام ہے واللغات اللہ السما کا حصہ اللہ اسماء والا حصہ یقین کیا ہے؟ امام نووی جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے سبحان اللہ چار سو انتالیس سفا ہے چار سوالیس انہوں نے جہاں سے بھی لیا میں یہ نہیں جانتا لیکن میں ان سے حوالہ بتا رہا ہوں حضرت غقبہ بن عامر ایک صاحبی ہیں کون رقبا رقبہ بن عامر صحابی پاک ہیں حضرت فاروق کے اعظم کے دور میں یہ کاسد تھے کیا تھے کاسد تھے جب دمشق فتح ہوا مدینے شریف میں آئے سات دن لگ گئے آتے ہوئے جب مدینے سے یعنی فتح دمشق دمشق کے فتح ہونے کی خبر لائے کیونکہ تھے خبر لائے فاروق اعظم کے پاس تو دمشق سے مدینے تک پہنچنے میں دن لگے سات جب مدینے سے واپس پھر دمشق گئے تو پھر کتنے دن لگے دو دن بلکہ ڈھائی دن صرف ڈھائی دن لگے توجہ کیوں کہ انہوں نے بے دعائے ہی عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تشفعے ہی اے ہی فی تقریب طریقے ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا مانگی دربار رسالت میں کھڑے ہو کر یا رسول اللہ سفر کرنا ہے واپس جانا ہے آپ مہبانی فرمائیں سفارش کریں سفارش کریں یہ راستہ جلدی طے ہو جائے آئے تھے مدینے میں تو دل لگے تھے دل لگے تھے ساتھ گئے تو نبی پاک کی قبر انور کے ساتھ دعا مانگنے اور حضور کی سفارش کی سے دل لگے ڈئی یہ ہے تحدیب الاسماء واللغات امام نوابی کی سمجھ آئی ہے آگے چلیے میرے بھائی رجا دیا رجاؤ دیا ال و مسانی کتاب کا حدیث کی کتاب ہاتھ میں ہے ال ول مسانی حوالہ سن دے وہاں لگ نگ جانیے پریشانی یہ کس امام کی ہے محدث کی ابن ابی عاصم ابن ابی آس امداد کے ساتھ کس سن کیا ہے سوڑو دو سو ستاسی ہجری میں ان کی وفات ہے پیدائش پتہ نہیں کا بک یعنی امام بخاری کا دور اور ان کا دور ایک ہے بولمرے اور ان کی ایک اور حدیث کی کتاب ہے کتاب سننا اس پر شرح اس پر شرح لکھی زلال الجنہ کے نام سے البانی وہابی بھی سور وہ میرے پاس وہ بھی ہے اس کا حوالہ سنو توجہ ہے جو ہے حوالا جی جائے کھا جائے ٹانٹا ماسا ٹانٹا نہ کرٹا کرن لگے تو ختم ہو جائے تو سمجھا جا مرو بولتے نہیں سفا نمبر چتی چی تی اور چوتھی و چھتی آپ سفر یہ حدیث یہ پتا ہے کتاب کیا الحاد المسانی یہ صحابہ کے صرف ذکر پر ہے حدیثیں ہیں اور صحابہ صحابی کا نام لیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں انہوں نے کون کون سی حدیثیں روایت کی ہیں توجہ مرو صحابی جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے تلحہ بن اوبید اللہ صحابی کا نام کیا ہے طلحہ بن اوبید اللہ فرماتے ہیں با جگہ کا نام ہے وادی وادی نہیں ہوتا لفظ اسبا اصین بے البا آئین درندوں کی وادی اس کو کہتے ہیں وہاں پر درندے ہوتے ہوں گے یہ شہید کیے گئے تھے وادی سبا میں کچھ صحابہ اور اسی وادی سبا میں جگہ ہے قبر شریف ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی حضرت الحجرتین وہاں پر کوئی جگہ ہے حضرت الحجرتین امام ابن ابی آسم فرماتے ہیں وہ قدر ہے تو جما تم ہم هم آخ ہوم هم امر پس و قبر ہی فصل مال ودہ بے حدرت ہی وقان شور فل اجابت اخباران مشائے خو ن قدیم ان من کا نہ قبل ہم یہ فالو ہوں کہ آدم کتھی رشارے راج الن ہسن الجہ ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی قبر انور حضرت الحجرت تعین میں اسی وادی سبا کے اندر فرمایا میں نے علم مانو اور فضیل تو شانوں والے بزرگوں کو دیکھا ایک نہیں دو نہیں پوری جماعت کو ادا ہم آخد ہم امر جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی آتی ہے کاسا قبر سیدھے چلے جاتے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی قبر انور پر سلام کرتے ہیں اور وہاں پر اللہ سے دعا مانگتے ہیں فرماتے ہیں امام ابن ابی ابیاسم میں نے اپنی آنکھوں سے بزرگان دیر کو دیکھا یہ دو سو ستاسی میں آئےے وفات کی اب بتا جن کو یہ دیکھتے ہوں گے وہ کس سن کے لوگ ہوں گے اور سن آگے فرماتے ہیں وہ کان یہاں پر تو قبولیت بالکل پہ پہچانی جاتی تھی ہر کسی کو معلوم تھا کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے وہ اخبارانہ مشائق ہونا قدیم ایک نہیں دو نہیں تین نہیں دس فرماتے ہیں بیش بہا ہمارے مشائق نے ہمیں پرانے وہ بھی پرانے دو سو ستاسی کے تو یہ ہیں تو ان کے پرانے مشائق وہ تو دو سو سے بھی پہلے ہوں گے فرمایا ہمیں دو سو توجہ ہمارے پرانے مشائق نے بتایا کہ ان ہم من کا نہ قبل ہوں فرمایا ہم سے بھی پہلے کے جو لوگ ہیں یعنی صحابہ کو دیکھنے والے وہ بھی اسی طرح کرتے چلے آئے ہیں جب مشکل پیش ہوتی ہے تو ہوتی تھی تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے دربار میں جا کر سلامی عرض کرتے دعا مانگتے اللہ قبول فرماتا معلوم ہوا یہ کام صحابہ سے صحابہ سے تابعین سے تابعین سے تباہ تاب اماموں کے بعد چلا ہی لگا رہا ہے آسن لوگ کتے ہو اگر کہتے ہو اے یہ کام شرک ہے تو یہ پہلے نمبر پر محدث ابن عبی ابھی آسم جس نے یہ بات لکھی ہے پہلے اس کو مشرک کہو آج کے بعد کتے ان کی کتابوں کا حوالہ نہیں دے سکتے واسطے کہ یہ مشرق ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق تو مشرقوں کے حوالے تمہارے پاس نہیں چل سکتے الحمدللہ ہم سنی ہیں یہ ہمارے امام بھی سنی ہیں ہمارا حق بنتا ہے سنی سنی کے حوالے پیش کریں ہمارے نظریے میں ہمارے عقیدے میں یہ مسلمان ہیں سنی ہیں ولی ہیں بزرگ ہیں محدث ہیں سب کچھ ہے تمہارے عقیدے اور نظریے میں مشرق ہیں لہذا لاکھ لانات ہے پیچھے ہٹ جا بولم رے دفے حوالہ ایسا کہ نہ اتے کہہ سکتے ہیں سنت کمزور ہے <تصال> کیونکہ خود امام دیا اپنی کتاب آپ لکھتے ہم ایسے دیکھتے ہی مرتے نہیں آئے تیری خمب ٹپا بئی مانا ہاں کور ہے سارا کچھ پی گیا تن ہے پیچھے امام لوگ کچھ کرتے نہیں آئے ثابت ہی نہیں ہونا تو اے تر بوتے داسا پنا بڑا الاسلام ال اسلام سنو ای توجو امام شافعی کا حوالہ سن شریعت دے تیسرے امام شریعت دے تیسرے امام کا حوالہ سن نال سند اللہ اپنے امام آدم ابو ہنی دی شان بھی دسا در تھکا دیا کتاباں بخا بکھا کے ایک یارویں چھولے والا مول بھی تھوڑا اللہ جی گلیاں جناب جی ماشاءاللہ اللہ جی سلطانی سور کہڑا ہوئے کافر قریشی سمجھ لگی وہ آئی اگر ملا ہاں ملازا ڈوگر ملازا ڈوگر جا ہوں ٹوکا یہ ٹوکے موکھے والی نہیں ہزور جوڑے پاک کا صدقہ علم دے رہا جن سور لگے پھر میرا کتاباں نام بھی انہوں نے آ ہاں جی ایس کتاباں نام ہی لے سکتے آج ہاتھ وشانی ہے نا لے رکھ کے صرف انہوں نے آخو نام پڑھ لکھاؤ کوئی پڑی جائے گا ہے کوئی پڑی جائے گا احاد مسانا تیرا مر گیا نانا اللہ دے دیا بندہ پھدواں دا ٹولا فدو کو سنتی ہے کوئی سنی سن دکتے نہیں فدو بےمان سکولی نہیں ہاں سن لے کی لکھا ات خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی محدث امام مسلم شاف مذہب کے حدیث اپنی سنعت نال پیش کرنے والے دی وفات کدو ہے چار سو تریسٹھ ہجری میں بالم تاریخ و بغداد جلد پہلی بغداد شریف جیب میرا گوش پاک میرا وسد ہے اے اے سبحان اللہ، اس مبارک شہر دی تاریخ لکھی ہے امام خطیب بغدادی نے جلد پہلی صفحہ نمبر ایک سو پینتیس دار کو تو بل بیروت کی چھپی ہوئی اخبار حسین بن علی بن محمد کالا امبانہ عمر بن ابراہیم قال نمبانہ علی بن میمون کالا سمیت یقل و لا تبر رکھ بیفہ وہ اجیو علاقبریفی کل كل من یعنی زائرن حاجت دال اندو سند دو تو سنوے پہلا راوی قاضی ابو ابد اللہ سہمری کان سدوکن وکلے بہت سچے تھے دوسرا راوی توجہ عمر بن ابراہیم کون کتانی بغدادی مسند امام خطیب بغدادی نے خود کہا بہت مضبوط اور سیکا ہیں اگلا راوی علی بن میمون رقی ہیں رقی ہیں ابو حاتم راضی فرماتے ہیں سیکا ہے امام ابن حبان نے کتاب اس سقات میں ان کا ذکر کیا ہے ان سے اگلے ہاں بات ختم ہوگی راوی مک گئے راوی سارے سکھاتے لوہے دلاٹ بن گئے وہ کہتے ہیں اب علی بن محمود فرماتے ہیں میں نے امام شافی سے سنا ہے میں ابو حنیفا ابو سے برکت حاصل کرتا ہوں ان کی قبر کے پاس روزانہ آتا ہوں زیارت کرنے کے لیے جب کوئی حاجت مجھے پیش آتی ہے دو رکعت نماز پڑھتا ہوں اور آتا ہوں قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگتا ہوں پوری ہو جاتی ہے دتا دکھا قبر دور نہیں ہونے پاتی یعنی قبر تو ہٹ کے آلے چل نہیں ہے رب پوری کر چھٹ دے سمجھ نہیں آئی پتا چلا ساڈے امام اعظم دے خلاف زبان کھولنے والا کتا پونک دا پھر باپ بھی وہ سورا تھے وہ امام جس کی قبر پر امام شافی دعا مانگتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں اور حاجتیں پوری کرواتے ہیں سمجھ نہیں آئی یار ان سے کہو خطیب بغدادی بھی مشرق امام شافی بھی مشرق کیوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی سنو ایک اور حوالہ سنو سنانا لگا ہی جا حضرت عمر کا امر کدا صاحب پھر پیچھے اگے آ گیا پیچھے گل بول آئے سنج بیان کرنا تاکہ صحابہ پاک کے زمانے کی گل ہے توجہ نہیں آئی توجہ نہیں کی تھی جی. بولو بولو مرو ادھر دیکھ بھائی اشرف تھانوی دیوبندی اشرف تھانوی ادا شگرد نام کیا ہے اس کا ظفر احمد عثمانی اشرف تھانوی کے میں سمجھ ملفوظات ہیں اور اے پھر کٹھے کر کتاب لکھی اے علا اس سونن یہ حدیث کی سولہ ستارہ جلدوں میں کتاب لکھی ہے اشرف تھانوی دیوبندی دے داگرد ظفر احمد عثمانی نہ غلطی ہوگی یار یہ اگلے حوالے سے چھوڑ دو نہ لکھا ہے حیات الصحاب حیات صحابہ یہ ریونڈ والی جماعت نہیں ہے ان کا جو بڑا ہے یوسف کاندلوی اس کا بیٹا تھا ان کا بڑا ہے الیاس کاندلوی اس کا بیٹا تھا یوسف کاندلوی اس نے کتاب لکھی عربی میں حیات الصحابہ یہ میرے ہاتھ میں ہے اصل حوالہ چلتا ہوں اصل حوالہ کس کا ہے پھر آگے چلتا ہوں سمجھ نہیں آئی بولو مرو محدے سے میں نے کثیر کیا و بنایا جوز نمبر سات صفحہ نمبر دو سو پانچ یہ پہلے ویسے سنا چکا ہوں تقریب میں انہوں نے آگے جن سے لیا ہے سن لے امام بحقی کی دلائل النبوت اور تاریخ ابن اصا کے رو تاریخ و دمش حضرت عمر کے حالات میں حافظ ابن کفیر فرماتے ہیں ہا دا اسناد ان صحیح خن سند صحیح ہے <سنس> اور گولمرے سند کیا ہے <سنس> صحیح ہے <سنس> اور یہ مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر بھی ہے جو امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شہبہ اس کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے جہ ہے کہ نہیں سبحان بعد حضرات نے اساب اللہ سکت انفیتا منع مر اب نل حضرت عمر کے زمانے میں کہ پہنچا خشک سالی آ گئی عامر رحمادہ جس کو کہتے ہیں ایک شخص آیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر بھاگ کر کا یا رسول اللہ ارد کی یا رسول اللہ اس تسکل امت کا اپنی امت کے لیے پانی مانگے ہلاک ہو گئے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں آتے ہیں اس کو خواب میں فرماتے ہیں اے تو عمر عمر کے پاس جا اس کو میرا سلام کہے اور بتا پانی آ جائے گا بارش آ جائے گی نہ مسکاؤں نہ وکل قبل قیس فاتر وہ شخص آیا حضرت عمر کے پاس بتایا یا آپ حضرت عمر ارد کرتے ہیں یا رب میں کوتا تو نہیں کرتا اب بات کو سمجھنا ذرا کیوں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مانگنے والا تھا جا کر فریاد کردہ اللہ تعالیٰ سے پانی مانگے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آ کر یہ تھی شال فرمات عمر کے پاس جا تاکہ عمر بعد شاہ خلیفہ ہے جب بارش قابو آنے کا کہے گا دنیا کو بتائے گا مدینے میں یہ دنیا میں بات مشہور ہو جائے گی سب کو پتہ چل جائے گا عمر کے دور میں ایک شخص بارگاہ رسالت میں گیا تھا بارش مانگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بتایا تھا بارش آ جائے گی لیکن جا عمر کو بتا دے عمر کو بتا کے بارش آ جائے گی تاکہ دنیا میں پتہ چل جائے بارگاہ رسالت میں فریاد کرنا ان کو سفارشی بنانا وشال شریف کے بعد قبر پر جا کر مانگنا اور عرض کرنا یا رسول اللہ ہمارے لیے یہ مانگے یہ مانگے یہ مانگے یہ, مانگے، یہ سنت صاحب مستفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے حضرت عمر کو عمر کو جناب عمر کو یہ حکم دلوا رہے ہیں بھیج رہے ہیں بھیج رہے ہیں شخص کو عمر کے پاس تاکہ عمر بیان کر دیں دنیا کے کونے کونے میں یہ بات پہنچ جائے کہ بارگاہ رسالت قبولیت کی جگہ وہاں پر فریاد رسی ہوتی ہے ہمارا فریاد رس بیٹھا ہوا ہے تاکہ پتہ چل جائے صحابہ کی یہی سرت ہے اور وہاں بھی پر ویسے ہی لانت ہے مصطفیٰ کے یاروں کی سنوئی اب بات خواب کی نہیں ہے اگر بدت شرک ہوتا تو حضور کے صحابی حضرت عمر آ کر اعلان کیوں کرتے سمجھ نہیں آ رہی یہ حوالہ لوگ اور اتنے کی لکھا کتے نے لکھ دے بشاہ ابدل عبدالقادر ارنؤ بشار ربا وابڑے نے کنجر یہ تھلے ال لکھ دے پائے نے امام ابن کشیر نے لکھا سنچ صحیح کہتا ہے لیکن مالکار تک مالکار یہ مشہور ہے کسا لہذا ضعیف ہے اب بات کو سمجھنا تو انہوں نے دو فراہم بڑے ہوں دے نا تو ادھر ویک میں اتنے ذرا کرنا ذرا یہ مالک ادار کو ضعیف کہہ رہا ہے خبیص یہ مالکار کون ہے پتا ہے سن کتابوں کے حوالے سن اور یہاں پر میں نے سارا کو لکھا ہوا ہے مالک بن اعجاز مدانی مالکار کے لقب سے مشہور تھے حضرت ابو بکر ربی اللہ عنہ سے روایت حدیثیں سنتے رہے حضرت عمر سے سنتے رہے حضرت معاذ بن جبل سے سنتے رہے ان سے روایت ان کے بیٹے اون نے کی ہے اور عبداللہ نے کی ہے اور ابو صالح سلمان نے کی ہے عبدالرحمان بن سعید بن جربو نے کی ہے یہ حضرت عمر کے دور میں خزانتی تھے اے ایمان سے بتا کس درجے کے امانتدار ہوں گے جن کو حضرت عمر جیسے خلیفے نے اپنے خزانے کا خزان سی بنا بولتے نہیں حضرت عمر نے مسلمانوں کا خزانہ ان کے سپرد کر رکھا اچھا توجہ فتح الباری شریف فتح الباری شریف لکھو جلد دوسری صفحہ نمبر چھ سو پچیس کتاب الستق تاریخ ابن عساکر جلد چھپن صفحہ نمبر چار سو انانوے بلکہ اور لطف کی بات سنیے امام بخاری کی تاریخ کبیر اس میں بھی ان کا ذکر خیر ہے سبحان ع صحابہ کے اندر حافظ نے حافظ ابن حجر اسقلانی نے الصحابہ کتاب میں فرمایا لہو ادراکن کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے زمانہ رسالت خود بھی پایا ہے زیارت نہیں کر سکے لیکن آپ کے دور میں زندہ تھے ادرا کے صحبت نہیں تو ادرا کے زمانہ رسالت ہے اچھا سن تو اب تین چار شخص ان سے راوی ہیں تو مجول از... مجہولو ذات نہ ہوئے اب ہو گئے مجہلو الصفات مجہول الصفات کو کہتے ہیں مجہول الحال اور مستور اور جمہور امام نبوی نے وہ مرے شرح مسلم کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ جو مستور الحال راوی ہو جمہور کا مذہب یہی ہے کہ اس کی روایت ہجت اور دلیل بلا لی جاتی ہے کتیا القصت ضعیفت اور تیری ماں ضعیفت میرا پیو ذئی فو خبردار جیس روایت نویف آکے اور کتے آ یہ دس چلو جو زئی فاقی جانا ہے تو ضعیف ہے ضعیف ہے من گھڑت تو نہیں اور کتے آئی من گھڑت تھوڑا ہوتا ہے جھوٹ اور ہوتا ہے ضعیفار بات اور ہے سمجھ نہیں آ رہی اب میرے بھائی امام شاہ فی اللہ کا بتا چکا ہوں ان کے بعد آئیے آگے چلیے یہی واقعہ جو آپ کو یہ حیات صحابہ میں دیوبندی لکھ رہا ہے اور لکھ رہا ہے سنت صحیح ہے یہ کون لکھ رہا ہے یوسف کاندلوی یوسف اگر یہ غلط ہوتا ہے یہ ادھر نہ لکھتا یہ حیات الصابہ لکھ کر اپنے ریوینڈ والوں کو بتا رہا ہے کہ صحابہ کی زندگی اس طرح کی تھی تم بھی اسی طرح گزارو تاکہ یہ نشے کی منڈی لگ جائے ان پوچ وہ بائی مان دیا پترا دس تو سہی یہ تو نشے کی منڈی ہے تیرا مرکز تو صحابہ کی زندگی لکھ کر ان کو دے رہا ہے نشے کی نشے کی منڈی میں صحابہ کی زندگی کیا چلے گی بولتے نہیں نشے کی منڈی اور صحابہ کی زندگی کوئی تک بنتا ہے انہوں نے تو کڑک سنگ کی زندگی دس کہنا وہ بولو مرے کڑک سنگھ خڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں اور کھڑکیوں سے کھڑکنے سے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کڑک سنگھ <tap> <tap> ایک تھا کڑک سنگھ سکھ تھا وہ آدھے بڑا جابر سی شاید نے شیر لکھا کہ کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے تو وہ خرک سنگھ جو ہے نا اس کی زندگی ان کو پیش کرو صاحب کی زندگی اور نشے کی منڈی یہ کیا جوڑ ہے اور مروئے کوئی جوڑ لوہے توڑ حوالہ وکھاوا جا توڑ ہی نہ ہو توڑتے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ کسی دا بھی نہیں ہونا یہاں کوڑ اور اپنے وقت, گیا،, وقت گیا نماز پڑھ لی حوالے بڑے پینے والے تھک جاؤ گے سن دے, سن دے، تاکہ پتہ لگ جائے نا کتے کے پترا کا مذہبی کو نہیں نا سر نہ منہ نہ سر نہ منہ ایو ت تیری ساری ٹوں ٹو بند کر دیا گے دے جوڑے پاک کا سدکا فلدو دیا پترا تمجائیے یار این ہزار بھی تون کے کتے لکھیا ہے تو گے ویخن گاہ پیچھا سجو بھی کدر سڈے نال نا نہ دے ددکے کتابوں کی کتار لا چڈی امام نے امام سڈے اگریزی گلام وہ این ساری گل پال لیے پھر ویگ میں کرتا کی آل آل آل آل آل آل آل آل